السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار کہانی زبانی کے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آئے ہیں ایک اور خاص کہانی کے ساتھ عنوان ہے جمع قرآن اور تدوین قرآن جمع قرآن کا مطلب ہے قرآن کریم کا جمع کرنا خواہ وہ یاد کر کے ہو یا لکھ کے ہو یا تلاوت کی ریکارڈنگ ہو اور تدوین سے مراد ہے اس کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دینا جب قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور جس طرح آپ نے اسے پڑھایا یا سکھایا ہے اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تاکہ آگے چل کے اس میں قرات میں اس کے الفاظ میں ترتیب میں اور لغت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی مگر اس حفاظت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امت کے قرآ اور حفاظ سے بھی لیا قرآن کے حفاظت کا اصل دار و مدار تو تھا حفظ پہ یعنی یہ یاد کرنے پہ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوانے کا بھی اہتمام کرتے تھے یہ بھی قرآن مجید کا جمع کرنا ہے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وہی یعنی وہی لکھنے والوں کو جبریل امین کی ہدایت کے مطابق فرماتے یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں فلاں صورت کی فلاں آیت سے پہلے رکھو یا بعد رکھو اس صورت کا نام یہ رکھو یہ صورت اس سے پہلے آئے گی اور یہ صورت اس کے بعد اس طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف آیت سورت کو کتابت کے ذریعے آپ نے صحیفوں میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا اس کے بارے میں سیدنا زعید بن ثابت فرماتے ہیں قرآن کی جو آیات نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیتے اس کے بعد میں آپ کو سناتا اگر کہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کر دیتے پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا اس دور میں قرآن کاغذوں پر نہیں لکھا جاتا تھا بلکہ پتھر کی تختیوں چمڑے کے ٹکڑوں درخت کی چھالوں اور چوڑی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا وہی کو لکھنے کا کام دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے جن میں چاروں خلفہ سیدنا ابکر عمر عثمان علی عبداللہ اللہ ابن ابی سرح زبیر ابن عوام خالد بن سعید اب العاص ابان بن سعید خالد ابن الولید معاویہ مغیرہ بن شعبہ عمر ابن عص عامر بن فہیرہ عبداللہ بن روحا رضوان اللہ تعالی علیہم شامل ہیں اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہ اللہ تعالی کے پاس چلے گئے تو خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر ان کے زمانے میں کیا ہوا سنتے ہیں سیدنا زید بن ثابت کی زبان سے وہ فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے فورن بعد سیدنا بکر صدیق نے ایک روز پیغام بھیج کر مجھے بلوا بھیجا میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں سیدنا عمر بھی موجود تھے ابکر صدیق حضرت انہوں نے مجھے فرمایا عمر نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے ستر حفاظ شہید ہو گئے ہیں اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح قرآن کے وفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ گم نہ ہو جائے لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کرنا چاہیے میں نے عمر سے کہا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کیسے کریں سیدنا عمر نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کام کرنا ہی بہتر ہے اس سے پہلے حضرت عمر نے یہی بات جب بکر صدیق سے کہی تھی تو اب بکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا تھا حضرت عمر نے بار بار کہتے رہے تھے یہاں تک کہ وہ اس پر راضی ہو گئے یہاں پہ بھی حضرت عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا اب میری بھی رائے وہی تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی اس کے بعد خلیفہ رسول حضرت البکر نے مجھ سے فرمایا زعید تم نوجوان ہو اور سمجھدار بھی ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگوانی نہیں ہے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر اترنے والی وہی کو لکھا ہے بس تم قرآن کو اکٹھا کرو اسے جمع کرو اور تلاش کرو سعید زعید فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو ایسا کرنا میرے لیے آسان ہوتا میں نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان اللہ کوشش کروں گا اس کے بعد میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا کھجور کی شاخوں چوڑی ہڈیوں درخت کی چھالوں پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا حضرت و بکر صدیق نے ان سے فرمایا تھا کہ ہر آیت پر دو لوگوں کی گواہی ہونا ضروری ہے وہ آیت انہیں یاد ہو یا ان کے پاس لکھی ہوئی ہو تمام قرآن مکمل ہو گیا یہاں تک کہ صورت توبہ کی آخری آیت لقت جا اکمر رسول المن الفصم پہ جب پہنچے تو اس کے لیے صرف ایک ہی آیت مل سکی مگر وہ آیت یاد تھی حضرت خزمہ کو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی دو لوگوں کے برابر ہے چنانچہ ان کی یہ دو لوگوں کے برابر گواہی اس وقت آئی اور قرآن کو لکھنے کا سلسلہ مکمل ہوا جس صحیفے میں وہ قرآن جمع کیا گیا وہ سعیدہ ابکر کے پاس ان کی وفات تک رہے بعد میں یہی صحیفے ام سیدہ سعدہ بنت عمر کے پاس آ گئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سنیں گے انشاءاللہ ہم اگلی کہانی میں اللہ حافظ